آوارا دربار میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا للہ والسلام سلاۃ وسلام علیٰ خصوصا امبیا سیدنا اعلیٰ سید ناب و مولانا محمد المصطفیٰۃ کال اخبر علی ابو رمسا اعلیٰۃی تو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن اللي فقال ابن و کہاذہ نعم الطنام اشد قال لا علیہ عليك ولا تجنی علیہ قال وی الشيب شعیب احمد یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزاب کے متعلق گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور آرک پہ بال سر مبارک کے کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے اور آق علیہۃسلام نے ان بالوں کو آپ نے ان پر مہندی لگائی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مہندی نہیں لگائی اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے ان بالوں کو فضاد فرمایا مختلف موقعوں پر اسی موقع پر آپ علیہ سرات والسلام نے بالوں کو مہندی لگائی ہے تو جن صحابہ کرام نے اس وقت دیکھا تو انہوں نے یہ نقل فرما دیا بعض موقع پر آپ نے نہیں بھی لگائی تو جن صحابہ کرام نے اس وقت دیکھا انہوں نے یہ بات نقل فرما دی اس پر اتفاق ہے کہ کچھ بال مبارک آپ کے آخری عمر مبارک میں سفید ہو چکے تھے جن کی تعداد بیس سے کچھ کم ہے یہ صحابی ہیں ابو ریمسا رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ عطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ماں ابن اللی اور میرا بیٹا بھی ساتھ تھا وقال ابن و تحاذہ آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے میں نے کہا رسول اللہ جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے عرشاد بھی اور آپ اس پر گواہ بن جائیں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ نے جرم کیا تو بیٹے کو پکڑ لیتے تھے اور بیٹے نے جرم کیا تو باپ اس کے بدلے میں پکڑا جاتا تھا اس لیے سید آب و رضی اللہ تعالیٰ نشاد فرمایا گواہ بن جائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے ایک دوسرے کے جرم میں اگر کوئی مسئلہ ایسا آ ہے تو پھر یہ میرا ذمہ دار ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں آپ اس پر گواہ بن جائیں آپ نے فرمایا کہ لاجنی آئل کا ولا تجنی علی اس کا جرم آپ پر نہیں ہوگا اور آپ کا جرم اس پر نہیں ہوگا لہذا قرآن پاک کا حصول ہے کہ ولا تذر واضرت وزرا اخرا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ باپ کے جرم میں بیٹے کو پکڑ لو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو پکڑ لو ایسا اس شریعت میں نہیں ہے اس لیے علیہ سرات اسلام نے فرمایا کہ لا علیہ کا ولا تجنی علیہ کہ اس کی جرم کا بدلہ تجھ پر نہیں ہے اور تیرے جرم کا بدلہ اس پر نہیں ادب ال فرماتے ہیں کہ ورئی تو شی باہمر میں نے آپ کے بال مبارک جو دیکھے سفید وہ احمر وہ سرخ تھے کیونکہ باب ہے کہ آپ علیہ السلط السلام نے اپنے بال مبارک پر خزاب لگایا اور سیاہ خزاب لگانے سے آپ نے منع فرمایا اور باقی سیاہ کے علاوہ جو رنگ ہیں سرخ ہے یا سرخی مائل ہے یا براؤن کلر ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور بلکہ واضح روایات کے اندر اس کی ترغیب بھی آئی ہے تو اقالیہ صلاط والسلام نے بھی مختلف موقعوں پر اپنے بال مبارک کو ان پر رنگ لگایا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو خزاب تھا وہ سرخ تھا اور آپ کے بال مبارک میں میں نے سرخ رنگ دیکھا حضرت جبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حلخبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اقالیہ صلاۃ السلام نے خضاب لگایا تھا قال نام تو صحاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں آقر اصرات والسلام نے مختلف موقع پر آپ نے خزاب استعمال فرمایا یعنی اپنے بالوں کو آپ نے رنگ لگایا کلر لگایا لیکن یہاں خضاب سے مراد سیاہ خضاب نہیں ہے کیونکہ سیاہ خضاب دوسری احادیث میں اس کی ممانت آئی تیسری روایت ہے حضرت جہازماں رضی اللہ عنہ سے حضرت جہازماں یہ بشیر بن خساسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر جو ممبئی تھی میں نے دیکھا کہ اقلیۃ وسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ اپنے سب مبارک کو جھاڑ رہے تھے وق ت اور آپ نے غسل فرمایا تھا وہ بے اور آپ کے سر مبارک میں مہندی کا اثر تھا یعنی آپ کے جو کہ بال مبارک لمبے تھے اور آپ غسل کر کے تشریف لائے تو آپ نے بالوں کو ایسے جھاڑا اور آپ نے غسل فرمایا تھا تو آپ کے بال مبارک پر مہندی کا اثر تھا تو یہ حضرت جاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ ہیں انہوں نے دیکھا چوتھی حدیث ہے سیدنا انس انصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رائی تو شار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوبہ کہ میں نے عقالیہ صلاحت وسلام کے بال مبارک کو دیکھا تو آپ نے ان پر خزاب یعنی آپ نے ان پر مہندی لگائی ہوئی تھی اور یہ بال طب مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر کے بھی رکھے ہوئے تھے کیونکہ اقاصلا السلام جب آپ اپنے بال مبارک کٹواتے تھے تو صحابہ کرام بطور تبرک کے ان والوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے عبداللہ ابن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بال دیکھے ہیں کہ میں نے اقار کے وہ بال مبارک حرطنسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھے اور ان پر خزاب لگا ہوا تھا اور حرتنسب ال مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک محفوظ کیے تھے اپنے پاس اور یہ مختلف عادیس میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے بال مبارک کٹواتے تھے تو حضرات صابۂ کرام ان بالوں کو اپس میں تقسیم فرما لیا کرتے تھے اور بطور برکت کے اپنے پاس وہ بال محفوظ کرتے تھے حضرت الوداع کے موقع پر اور اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جب اپنے بال مبارک منڈوائے تو وہ سابق کرام نے آپس میں تقسیم کر لیے اور اپنے پاس سابق کرام ان بالوں کو محفوظ کرتے تھے اور یہ حضرت صابۂ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت تھی کہ آق عصلاۃ وسلم کے بال انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے دوسرا باب امام تیر وزیر اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے باب ماجا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے متعلق سرمے کے بیان اقالی اصلاحۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی آنکھ مبارک میں سرمہ لگایا کرتے تھے اور حضرات صاحب کرام نے وہ جتنی روایات ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں امام تیر وزیر رحمۃ اللہ نے اس باپ کے اندر وہ ساری روایات جمع فرما دی پہلی حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جچزاد بھائی ہیں اور اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اکتحل اسمد سرما لگایا کرو اسمد ایک خاص قسم کا سرما ہے اور یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور آج بھی ملتا ہے اور وہاں ہرمین شریفین میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اک اک اثمد سرما استعمال کیا کرو یل یہ انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے اور یہ جو پلکوں کے بال ہیں ان کو گاتا ہے اس سے بال ہوتے ہیں اور یہ بال بڑے ہوتے ہیں جو انسان کی حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے تو اس سے انسان کا حسن بھی بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور بال اس کے بڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح اس سے انسان کی جو نگاہ ہے وہ بھی تیز ہوتی اور یہ آقالیہ اسلام کا اپنا عمل بھی تھا وزامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ نبی آق السلات اسلام کی ایک سرما دانی تھینحا کل اور ہر رات آپ اس سے سرما لگایا کرتے سلاثن فی حاضی تین سلائی دائیں آنکھ میں فی حاضی اور تین سلائی بائیں آنکھ میں یہ آپ علیہ الصلاۃ اس اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تین تین سلائیاں دونوں آنکھوں کے اندر وہ سرمہ لگایا کرتے تھے اور چونکہ رات میں انسان لگاتا ہے تو اس کے بعد پھر آرام کرنا پڑتا ہے سونا پڑتا ہے تو اس میں دیر تک سرمہ انسان کی آنکھ میں رہتا ہے اس لیے آپ علیہ السلاح السلام کی یہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ سرمے کا استعمال فرمایا کرتے تھے عبداللہ ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک قبل ان وسلما آکال صلاحۃ وسلام سرما لگاتے تھے قبل ان یناما سونے سے پہلے بال اسمت اسمت سرما سلاسن فی کل عین ہر آنکھ کے اندر تین سلائی اور اس میں اسمت بھی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے اور ہر رات آپ سونے سے پہلے آپ سرما استعمال فرماتے تھے اور تین تین سلائی یہ آپ دونوں آنکھوں کے اندر سرمہ استعمال فرمایا کرتے تھے اگلی جابر عبد عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرما لازم کر لو اپنے اوپر وقت البصر یہ انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے وہ تو اور انسان کے جو پلکوں کے بال ہیں ان کو بھی وہ اگاتا ہے اگلی حدیث پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر تمہارا سب سے بہترین سرما وہ اسمد ہے یجل البصارہ وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے وہ شارا اور بالوں کو اگاتا ہے ابن عمر رضی اللہ اس سے اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم کم اسمد سرمے کو اپنے اوپر لازم کر لو فعل نہبصر وم بے تو یہ انسانی نگاہ کو بھی تیز کرتا ہے اور بالوں کو بھی اگاتا ہے تو ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرما بھی استعمال فرمایا کرتے تھے اور خاص طور پر سونے سے پہلے نیند سے پہلے آپ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے اور تین سلائی آپ دائیں آنکھ میں اور تین سلائی بائیں آنکھ میں اور اس میں سرما آپ اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے اگلا باب امام تر وزیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی یہاں پر وہ باب و ماجا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق انسانی لباس قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا کہ لباس یواری سو آتے کہ لباس اللہ رب العزت نے بنایا ہے تاکہ تمہارے سطر کو چھپا تو انسانی لباس کے بھی مختلف دراجات ہیں سب سے پہلے تو واجب وہ لباس جو واجب ہے ضروری ہے واجب و لباس ہے جو انسان کے سطر کو ڈھانپ لے مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ واجب ہے گھٹنے سمیت گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے یہ تو واجب لباس ہے جو فرض یا واجب ہے ضروری ہے اس حصے کا ننگا کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. اس لیے انسان ہمیشہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر تو بالکل انسان کو ہر وقت اس کا ڈھانکا رہنا چاہیے بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان تنہائی میں بھی ہو تب بھی انسان کو بالکل بے لباس نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور ان سے حیا کرنا چاہیے اس لیے انسان کو یہ جو واجب سطر ہے یہ تو ہر وقت انسان کا ڈھانکہ ہونا چاہیے اور اس کو کسی وقت بھی انسان کو یہ سطح اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز ہے لباس کا وہ درجہ ہے جو مستحب ہے مستحب وہ ہے کہ جیسے عادث میں ترغیب آئی ہے مثلا جمعے والا دن ہے تو انسان اچھا لباس پہنے عید والے دن ہے خوبصورت لباس پہنے اسی طرح بعض روایت کے اندر سفید لباس پہننے کا آتا ہے تو یہ مستحب کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے کہ جو شریعت میں جن چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے وہ پہنے جیسے پگڑی باندھنا ہے ٹوپی پہننا ہے اور سفید لباس پہننا ہے اسی طرح جمعے والے دن اچھا لباس پہننا ہے عید والے دن اچھا لباس پہننا ہے تو یہ مستحب یعنی اعلیٰ درجہ ہے اچھا درجہ تیسری چیز ہے لباس کا مکرو درجہ جو ناپسندیدہ درجہ وہ یہ ہے مثلاً ایک آدمی ہے اچھا اس کی حالت ہے پھر بھی وہ پھٹا پرانا لباس پہنتا تو یہ ناپسندیدہ ہے آدیش میں آتا ہے ایک شخص اکال اصط اسلام نے ان کو دیکھا تو ان کے کپڑے ایسے پھٹے پرانے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے صحیح لباس پہننے کو اللہ موجود ہے تو آپ نے پھر اس کو ان کو فرمایا کہ اللہ نے جب بندے پر کوئی نعمت کی ہے تو اس نعمت کا اثر اس بندے پر نظر آنا چاہیے تو اسے انسان کو عام حالات کے اندر بھی اچھا لباس پہننا چاہیے یہ اگر وہ ایسا لباس پہنتا ہے بس اچھا لباس موجود ہے پھر بھی پھٹا پرانا لباس پہن رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکرو اور چوتھا حرام اور ناجائز درجہ ہے وہ ایسا لباس ہے کہ جس میں اس کا سطر اچھی طرح اس کا ڈھانپا نہیں جا سکتا یہ ناجائز ہے یا اسی طرح مرد عورتوں والا لباس پہنے عورت مرد والا لباس پہنے اسے تشبہ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کے ساتھ مشابت اختیار کریں یا عورت مرد کے مشابت اختیار کرے تو یہ جائز نہیں اسی طرح وہ لباس پہننا جو کسی خاص غیر مسلم قوم کا شعار بن جائے کوئی مذہبی ان کی علامت بن جائے وہ بھی جائز نہیں ہوگا مثلا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا کوئی ان کا مذہبی لباس ہے یا ہندوؤں کا کوئی خاص ان کا وہ مذہبی لباس ہے تو وہ پہننا بھی جائز نہیں ہو تو یہ لباس کے اندر یہ یہ ناجائز اور حرام درجہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ عام لباس ہے جس میں چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ پھر مباح اور جائز ہو جس میں انسان کا سطر بھی ڈھانپا ہوا اور اس میں کوئی عورتوں کے مشابه بھی نہ ہو مردوں کا یا مردوں والا عورتوں کے نہ ہو عورتوں والا مردوں کے مشابه نہ ہو تو وہ پھر جائز ہوگا تو یہ لباس کے اندر پانچ چیزیں ہو جائیں گی ایک آ... واجب ہے سطر ڈھانپنا یہ واجب اور ضروری ہے دوسرا سنت ہے جس کی یا مستحب ہے جس کی میں ترغیب آئی ہے اور تیسرا ناجائز ہوگا جو جس میں سطر ڈھانپا نہ جائے یا جو مرد کا لباس ہے اور تو عورت کے مشابہ ہو جائے یا عورت کا مرد کے مشابہ ہو جائے اور چوتھا قسم کا وہ ہوگا جو مکرو ہوگا جیسے کوئی انسان بہت مالدار ہے اچھی حالت میں پھر بھی وہ پھٹے پرانے لباس پہنتا ہے اور اس کے علاوہ عام لباس اگر انسان پہنتا ہے تو وہ جائز ہے مباح ہے اس کے لیے البتہ ایک چیز اس میں انسان کو لباس کے اندر سمجھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لباس کے اندر ہمیشہ انسان کو اگر خود انسان کو چیز اچھی لگتی ہے وہ پہنتا ہے اس میں شریعت نے منع نہیں کیا لیکن فخر اور تکبر نہ ہو اور یہ لباس میں نہیں ہر چیز میں اس کی ممانعت ہے کہ انسان کوئی بھی اچھا مکان میں اگر وہ رہتا ہے اچھا لباس پہنتا ہے اچھی گاڑی وہ استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے تو شریعت نے کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نمود اور نمائش کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں لوگ مجھے اچھا سمجھیں اس لیے کوئی انسان اچھا لباس پہنتا ہے اعلیٰ پہنتا ہے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو یہ تکبر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے باقی خود اچھا لگتا ہے جو مرضی پہنے اس میں کوئی مسئلہ نہیں البتہ شریعت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر اندر ہو وہ بات ہو چکی ہے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہے کہ آپ کیا پہنتے تھے وہ یہاں عادث ہیں بہت ساری حادیث لمبا باپ ہے اس کی کچھ عادیث انشاءاللہ شاء آج پڑھ لیتے ہیں اور کچھ اگلے سبق میں آ جائیں گے پہلی حدیث ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ کانا احبیاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو محبوب لباس تھا اچھا لباس لگتا تھا وہ قمیص تھی کہ آپ کو قمیص بہت اچھی لگتی تھی اور قمیص یا کرتا پہنتے تھے اور آپ کی جو کمیض ہوتی تھی تھوڑی لمبی ہوتی تھی بعض روایات میں آتا ہے تقریباً نصف پنڈلی تک ہوتی تھی اور یہ کمیز آپ کو بہت زیادہ پسند تھی دوسری روایت بیعتم میں سلمہ سے کانہ حب السیاب ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص آقا علیہ السلام کو جو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھی وہ قمیض تھی تیسری عدیث میں سلمہ سے وہ بھی ہے کہ کانہ حب السیاب ال رسول اللہ صلی اللہ عصول القمیص آکث صلاسلام کو جو کپڑے پہنتے تھے ان میں سب سے عمدہ جو چیز تھی وہ قمیض تھی اس قمیض کی لمبائی بعض روایات کے اندر آتی ہے کہ وہ گھٹنوں سے نیچے تک یعنی تقریباً نصف پنڈلی تک ہوتی تھی قمیض کے جو یہ آستین ہوتے ہیں یہ کہاں تک تھے تو اگلی حدیثت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ کانا کم قمیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسغ کہ آقا علیہ السلام کی کمیز کے جو آستین تھے یہ یہاں تک تھے کلائیوں تک تھے رسغ اس کو کہتے ہیں نہ ہڈی کو کہتے ہیں تو یہاں تک آپ کی کمیز کے جو آستین تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے پانچویں حدیث ہیں حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کے ساتھ آئے فرماتے ہیں کہ عطیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راہتم مم مزینہ لینو باٮٔو فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہم ایک پوری جماعت میں آئے مم مزینہ قبیلہ مزینہ کے ساتھ لینو با یا ہم اق عیہ صلاطلام کے سے کرنے آئے ادم معاویہ بن قرآہ کے والد تھے اور ادم بھی بن سات تھے اور فرماتے ہم اقلاۃ السلام کے پاس بیت کرنے کے لیے آئے اب جب آپ تشریف لائے آئے تو ماویب البن قرآہ اور ان کے والد تو ان نہ قمیس مطلق آک علیہ السلام السلام کے قمیض مبارک کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے اوقال قمیص مطلق کہ آپ کے قمیض کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ ادخل تو یدیفی جی بمیص میں نے آپ کے قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا کرتے کے اندر اور آپ کی فرمس الخاتم خاتم اور میں نے آپ کی جو ختم نبوت کی مور تھی خاتم اس کو میں نے ہاتھ لگایا یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں وہ فرماتے اور انہوں نے پھر چونکہ اقال علیہ السلام کو اس وقت دیکھا تھا تو اس وقت اقال علیہ السلام اسلام کے یہ بٹن کھلے ہوئے تھے تو پھر ساری زندگی حض معاویہ بن قرہ اور ان کے والد حضرت قرہ دونوں باپ بیٹے کی عادت ہوتی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی پہ اپنے قمیض کے بٹن بند نہیں کی چونکہ اقالی صلاحت اسلام کو انہوں نے اس حال میں دیکھا تھا تو وہ ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ سردی ہو گرمی ہو ان کی کمیز کے بٹن کھلے ہوتے تھے اور وہ علیہ صلاحات السلام آپ نے تو اتفاقاً اس دن کھولے ہوئے تھے لیکن انہوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا اور ان کو وہ آپ کا خلیہ مبارک اتنا پسند آیا کہ ساری زندگی انہوں نے ہمیشہ اپنی قمیض کے بٹن وہ کھلے رکھے آخری حدیث سیدنا انیس سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ آقا علیہ السلام والسلام کی برس الوفات کا قصہ ہے انیس سبن مالک فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ علّہ خراجہ آق علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے وہ مت کی ان اعلیٰ اسامہ بن زید اور آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو سامہ بن زید پر ارتثامہ بن زید اور بن ہارسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اقالی سرات اسلام تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے کیونکہ آپ اس وقت بیمار تھے تو آپ نہ ساما بن زید کے سہارے سے آپ مسجد تشریف لائے اقالی سرات اسلام نے اس وقت ایک چادر پہنی ہوئی تھی جو یمن کی تھی یمن سے ایک خاص قسم کی چادر آتی تھی وہ آپ نے پہنی ہوئی تھی کا توشہ بھی اور اس کو آپ نے اپنے, اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا فصلہ لابے اور آپ نے صحابہ کے کو نماز پڑھائی یہ حدیث آتا نصف نے مالک نے نقل فرمائی اور کیا خالی صاحب السلام نے ایک چادر مبارک پہنی تھی یمنی اور اس میں آپ تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کے کو نماز پڑھائی امام تیر نے یہاں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اس حدیث کو نقل کرنے والے جو بعد میں راوی ہیں محمد بن فضل ہے محمد بن فضل کہتے ہیں کہ مجھ سے امام یحیہ بن معین نے یہ حدیث پوچھی محمد بن فضل کے پاس یہ حدیث تھی یہ بن معین بڑے محدث ہیں اور انہوں نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دس لاکھ حادیث انہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھی یہ حدیث ان کے پاس نہیں تھی انہوں نے محمد بن فضل سے پوچھی تو محمد بن فضل کہتے ہیں کہ میں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کتاب سے مجھے پڑھاتے کتاب لے آتے کتاب سے مجھے بتاتے تو مجھے زیادہ اطمینان ہوتا تو کہا میں اٹھا کتاب لانے کے لیے تو انہوں نے مجھے کپڑا پکڑ لیا کہا نہیں بیٹھو پہلے مجھے ویسے سنا دو اور پھر کتاب میں آ کر سنا دے کیا پتہ ہے کہ آپ کتاب لانے تک اس دوران میرا انتقال ہو جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے تو کہا میں نے ان کو پہلے حدیث ایسے سنائی پھر میں گھر گیا میں نے کتاب لائی پھر کتاب سے ان کو دوبارہ سنائی تو یہ بات امام نے امام یحیہ بن معین کی نقل فرمائی اس کا مقصد یہ تھا اس کا نقل کرنے کا کہ محدثین کو حدیث کا کتنا شوق تھا کہ حادیث کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سنا دیں پھر جب وہ سنانے لگے کہانی کتاب سے مجھے سنا دیں پھر وہ کتاب لینے کے لیے ہے تو کہانی پہلے جلدی ایسے بتا دیں ہو سکتا ہے ہماری ملاقات ہی نہ ہو تو حدیث کا شوق بھی دیکھیں اور اپنی آخرت کا استحظار بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ابھی آپ آب یہاں سے جاؤ اور میرا انتقال ہو جائے آپ کا انتقال ہو جائے تو اس لیے اتنی لمبی امید بھی ان کو نہیں تھی تو یہ ان کا حدیث کا شوق بھی اور دنیا پر ان کا جو اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے اور دنیا سے بے تعلق ہی وہ بھی ظاہر تھی کہ انہوں اتنا بھی اعتماد نہیں تھا کہ اس مجلس کے اٹھنے تک شاید میری زندگی ہے یا نہیں کیا پتہ ہے زندگی نہ ہو زندگی ختم ہو جائے اور یہ حدیث میں نہ پڑھ سکوں تو اس لیے انسان کو لمبی امید نہیں رکھنی چاہیے تو ہم تو دس دس بیس, بیس سال کی منصوبے بناتے ہیں اور حضرات محدثین کو ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک منٹ اور ایک, ایک سیکنڈ کس طرح وہ استعمال فرماتے تھے حدیث کا ذوق و شوق بھی تھا اور اتنی لمبی امیدیں نہیں تھیں کہ ہم اتنا لمبا عرصہ زندہ رہیں اسی انسان کو بھی لمبی امیدیں نہیں قائم کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ فرمایا کہ یہ ابن آدم ہے اور یہ اوپر اس کے موت کھڑی ہے اور ہاد عمل امیدیں اس کی وہاں تک پہنچتی ہیں. موت اس کے سر پر ہے امیدیں وہاں تک اس کی پہنچتی تو انسان کو لمبی امیدیں نہیں قائم کرنی چاہیے اللہ رب العتم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اس بات کی بہت ساری حادیث باقی ہیں وہ ان شاء اللہ اگلے سبق کے اندر بیان ہوگا ایک وہ